اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو اور وہ ہے قیام اللیل جس کو عرف عام میں تراوی کہا جاتا ہے جیسے لیلت القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراوی بھی کہا جاتا ہے تو بدقسمتی سے عامل کا جو ایشو ہے میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراوی والا لفظ پیچھے جائے اس نے زیادہ امبیگوٹی کریٹ کی ہے جی وہ تراوی ترویحہ سے نکلا ہے وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علی امردوان سے تراوی کا لفظ ثابت کریں اس لفظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے مدسی نے استعمال کیا جائزہ لیکن اس کو آگے لا کے قیام العل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دیا لہٰذا قیام العیل کے لفظ کو عام کریں یہ سنت لفظ ہے اسی کو عام کریں تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے اصحاب العدیز کا دوسرا موقف ہے اسی طریقے سے اہل تشید کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے ان کا بھی موقف بالکل ڈفرینٹ ہے لہذا میں انشاءاللہ شاء اللہ سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا چاہے اس میں کسی بھی مقبہ فکر کو بات بری لگی جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ شاء آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا پہلے کی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے تو الحمدللہ للہ بارہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراوی کے مسئلے کو تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں تین چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں قیام اللیل تحجد اور بت اور تراوی بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں تمام محدثین اس پر متفق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراوی کا قیام اللہ کا اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تحجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں وہی وطر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز قیام اللہ کو فرض قرار دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و مین اللہ ف تحجد اور جب رات ہو تو تحجد اس کے ذریعے ادا کیجیے قرآن کی تلاوت کریں اس میں تیراک فرمائیں نافلت الق اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے آسائیں کا ربو کا مقام محمود قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر مقام شفاف پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو آپ تحجد پر استقامت قیام الئیل پر اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال امت کے لیے پورا سال سنت ہے صحاب اکرام پڑھتے تھے تابعین تبا تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ دو اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی قیام الل پورا سال ہی ہے اسی کو تہجد اسی کو فتر اور رمضان میں اس کے لیے تراوی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں چھ احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں لہٰذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو تعجد کی نماز الگ تھی تراوی الگ تھی کیا میل الگ تھا تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراوی والا کھول رہا ہوں صحیح بخاری میں چھ حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو سے لے کے دو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد عبدالرحبان رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی رات کی نماز رمضان میں کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا رات کو جاگنے کا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان اور یہ مام بہاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں تحجد میں بھی لے کے آئے اسی چیز کو تاکہ پتہ چلے تہجد قیام اللیل تراوی وطر یہ ایک ہی نماز کے نام پھر سیدہ آشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتے پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتے پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو ان کی لمبائی نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر عطا فرمایا کرتے تھے یہ کل ہوئی گیارہ رکتیں اب یہاں پر جو چار رکتوں کا بیان ہوا یہ بھی دو دو کر کے ہیں وہ اگلی تھی سارے گی بخاری مسلم کی چار کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے تو چار رکتوں سے مراد ایک سلام سے چار نہیں ہے دو سلام سے چار ہیں دو رکھتے پھر دو رکھتے اسی طریقے سے جو وطر ہیں تین وہ بھی دو سلام کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے تین وطر ثابت نہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے المسنت بنبی صحبہ میں صحیح صنعت سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے تین وطر پڑھے جائز ہے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ تین وطر بھی دو سلام سے پڑھا کرتے تھے دو پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے ایک کو الگ پڑھا کرتے تھے لہٰذا یہاں چار رقتوں سے مراد دو دو کر کے ہے اور وہ ہے اگلی عزیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الزیز اب مائشہ ربی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی گیارہ رقتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے تیرہ رکتے اور اس میں انہوں نے فجر کی دو سنتیں بھی گن لی گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے کتنی ہو گئی آٹھ پھر دو رگت پڑھا کرتے دس اور آخر میں ایک وطر پڑھا کرتے پوری نماز کو تاک فرما لیا کرتے کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا تاک ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا جبکہ صلی مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رگت پڑتے یعنی چار رکت چار دفعہ دو دو رکت یعنی آٹھ رکت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے اور وہ بھی دو رگت پڑھ کے پھر ایک وطر کو الگ سے پڑھتے لہذا گیارہ رگتے پڑھنی ہے دس قیام النحل کے نفل اور ایک بھیتر یا آٹھ کیام النحل کے نفل اور پھر تین بھیتر دو الگ کر کے اور ایک الگ کر کے یہ دونوں دونوں صورتوں میں گیارہ رکھتے ہو گئی الحمد صحیح بخاری اور مسلم کی متفعے حدیث ہے تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل رات کا قیام دو دو رکھتے ہیں دو دو کر کے اور آخر میں ایک رکعت پڑھو یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی آخر میں ایک وطر پڑھو پوری نماز کو تاک کر دے گی عربی زبان میں وطر کہتے ہیں اوڈ کو تاک کو لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے تو چار نام ہوگے کیا مل تحجد اور وطر اور ہمارے جو عرف عام میں تراری چوتھی حدیث بھائیو یہ زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کیا کرو یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں سے باس رہنے کا ذریعہ چار باتیں قیام الل کیا کرو رمضان کے علاوہ بھی پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا ساتھ لیکن کم از کم رمضان میں کریں اور وہ ہے پانچویں عدیض صحیح بخاری اور مسلم کی متفغل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کس کو کہیں گے تین چیزوں کا نام اخلاص ثواب اور اصلاح نفس ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام الائل کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر دے گا لیکن وہی سگیرہ گناہ معاف ہوں گے کبیرہ گنا جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اسی میں میری سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر پینتالیس منٹ کی گفتگو موجود ہے چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز یہ تراوی عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں قیام اللیل کی نماز تین دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے حالانکہ سیاب اکرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا مجھے پتہ تھا تم میرے انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی صحابہ اکرام علی مرضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدہ ابو بحیرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعیدنا ابکر کے زمانے میں اور سعیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈیڈ رہا لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام الائل پڑھ لیا کرتے تھے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے پھر وہ ڈسین کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں عبد الرحمان بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوں کے ساتھ مسجد نبی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام مل کر رہے ہیں رمضان کا بعض لوگ تولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں یہ مسجد نبی تھی جناب ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں پھر انہوں نے ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ لوگوں کو کیام اللّ رمضان کا کروائیں پھر وہی تابی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللہ کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم نیمل بدرا یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا یہاں بدت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعمل بدراتی یہ کتنی اچھی بدت ہے نیا کام لغت کے معنوں میں یہ بدت وہ والی نہیں ہے کلو بزاق اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام رینیو کیا ہے میں نے سنت کو سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراوی جماعت سے پڑھائی تھی کیا مل تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے یہ بھی ایک امام لہذا یہاں سے اس جواز پر فتوا مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارکہ ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے افضل کی بات نہیں کر رہا میں جائز ہے بالکل جائز ہے کیونکہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس رسی پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم ردوان کا اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ کی اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی بھی سنتی و سنت الخلفا راشدین المحدین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمد لیکن لیکن لیکن, لیکن, تین لیکن یہ صرف جائز کیونکہ اسی حدیث میں آ ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے جب فرمایا نیرم الدا تو حاضری صحیح بخاری دو ہزار نمبر حدیث پھر آپ رضی اللہ تعالی نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں اور سعیدہ عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑی اور اس تعبی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حصہ چھپایا جاتا ہے اب یہ سعیدرہ عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے یہ سب سے افضل نماز کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفغ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے یعنی چھ گھنٹے کی رات ہو تو آخری دو گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں حتیہ کے فجر کا بخش شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے اس معاملے میں جو اسماو صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اسکپ کرتا جا رہا ہوں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے لہذا اب یہاں پر دو آپشن بنے گئے اب ان کو سمجھ لیا ہوں یہ سب سے اس کا امپارٹنٹ کنکلوژن ہے مل کا آپشن نمبر ون یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام الل کر لیا جائے اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ کیام الل کیا جائے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا اور میں اس میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام الل کا تراوی کا تحجد کا یا بطر چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے سنن نبی دود جامعہ ترمجی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تین دن قیام الل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا جہاں تک کہ ہم نے سہری بھی بڑی مشکل سے کی یعنی بالکل تروئے فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام الل کرنا رات کے آخری حصے میں یہ تو ہو گیا آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کڑوی گولی اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام الل کا اتمام کرے رات کے آخری حصے میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑے اس میں تین حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے جو کاتب وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تو سیاب اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے با صحابہ کا جمگٹا ہو گیا اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر غصے کی حالت میں مختلف لفظ انہوں نے استعمال کیا غزب کی حالت میں غضب کیوں پوری امت کا خیال تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر کیا ملئل کرو کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ اصل ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر کیا مل کرو دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو اور اس کی بڑی برکت ہے بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کوشش کرنی چاہیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت جو موقعہ تھیں بارہ رگت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں اس میں اب اپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں قرآن زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی اجازت بھی موجود ہے لہذا ہمارے جو اہل تشید بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراوی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام العل کا رمضان کی آخری راتوں میں تو ان کا معاملہ بھی ہم ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے الحمدللہ ہرمین شریفین میں میری تین دفعہ حاضری ہوئی ایک دفعہ دو پانچ میں جب میری حاضری ہوئی دو دو میں رمضان البارک کا مہینہ تھا تو قیام الل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ طواف نہیں رکواتے کہ نقلی عبادت ہے لوگ اپنی قیام العل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے اور مطالع پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں کوئی ان کو تام نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں جا کے تراویح پڑھیں اور یہاں بدبختی بختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام النل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متبو حدیث ہے وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈ معاملہ رہا پھر سعیدہ ابکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام النعیل پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللہ کی ترغیب دلایا کرتے تھے حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے کوئی نہ بھی پڑھے گنہگار نہیں ہوگا لیکن یہ کہنا جی جن اتراوی نہیں پڑی اور روزہ ہی نہیں رہ سکتا یہ جھوٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ کٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ کیا مل گیارہ رکت ہے دو جمع, دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو اور آخر میں ایک رکت چاہے آپ اس کو دس رکت نوافل اور ایک فطر کہہ لیں یا آٹھ رکد نوافل اور تین فطر اب اس میں بارہویں حدیث جو اس کانٹیکس میں آخری حدیث ہے وہ المتا امام مالک میں جو سیزرا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ جی حضرت عمر نے بیس ترابی شروع کروا دی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے ہیی شعبہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے بیس شرافیاں شروع کی تھی ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب بیس شرافیاں شروع کروائی ان کی ضرورت تھی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں ایک ہی روایت ہے سعید صنعت کے ساتھ الموسا امام مالک میں بخاری اور مسلم کی صنعت پہ پہلے امام مالک وہی عزیز لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ لے کر آئے ہیں وہی جو سعید دو ہزار دس نمبر عدیث کے سہیدنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں اور پھر سیدنا ابئی ابن کاب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیا مل رمضان میں امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر بخاری سے پہلے لکھی گیا المتا امام مالک سند ہوئی ہے کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابئی ابن کاب کو وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکت پڑھایا کرے اور امام ایک ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ بمشکل سہری کے قریب ہی قیام الز سے فارغ ہوا کرتے تھے اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے کیا مل سننے کے لیے کیونکہ مقصد تو قرآن سن رہے تو یہ حدیث المتا اس میں تین راوی امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں اور یہ نواسے ہیں سیدنا جناب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے آبی کے جو 91 ہجری میں فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا آٹھ سال کی عمر میں صاحب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف یوسف اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا میں نے حضور کے ساتھ حج کیا اس حدیث کی صنعت وہی ہے جو المتا امام مالک کی ہے یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف نے سنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی سے ایک ہی تابی ہے بیچ میں لہٰذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے المتا امام مالک کے اندر گیارہ رکت اور الحمد کوئی مائی کا روایت کو ضعیف نہیں کہتا ایون مفتی احمد ہاں نئیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو اڈریس کیا کہتے ہیں روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں پلے لگ گیا پہلے گیارہ شروع کرائی بعد بھی کرو کتنے کیتیں سن جی ان کو دھوکہ لگ گیا پہلے انہوں نے گیارہ شروع کرائی بعد میں بیس کروا دی یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے اس کے بعد ایک اور منقطع روایتی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ جزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ تیئیس رکت ادا کرتے تھے بیس رکت نوافل کیا مل کے اور تین فطر لیکن جزیر بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اصول محدثین پر یہ ملکتے روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی کاری المتوفی سات سو چودہ ہجری جنہوں نے مشکات المسابی کی شرع لکھی ہے مرقات المفاط اس کی جلتیم صفح تین سو پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں اور یہی آپ کی سنت ہے ملا علی کاری وہ لکھ رہے ہیں خنفی عالم بلکہ انور شاہ کشمیری المتفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اللہ سنت کے منج پر اصحاب الحدیث کے منج پر آ چکے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کا منج اختیار کر لیا پہلے دو بم کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمزی کی شرح العرف الشزی میں لکھتے ہیں فیض الباری جلد دو صفحہ چار سو بیس پر اور العرف الشی جلد ایک صفحہ ایک سو چھیاسٹھ پر بڑا صحیح انہوں نے تڑپ کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تحجد کیام الطر اور تراوی ایک ہی نماز کے چار نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکت سے زیادہ ثابت نہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ بیس رگت پڑی جائے یا تیس رکت یا چالیس اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رگت پڑی اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وطر پڑھنے کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ایک سیابی نے پوچھا یار رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وطر کے بعد اور یہ بھی توحفہ لے جائیں بائی چانس دین میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا سلم دارمی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر کے بعد دو نفل پڑھ لے گا اگر وہ تحجد قیام العیل کے لیے نہ بھی اٹھا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے تو یہ اپنی تحجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے فطر کے بعد دو نفل اور مصرت امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نفلوں میں پہلی رکت میں اضافہ زلزل اور بزلزا اور دوسری رقم میں کل یا پھر رون پڑھتے تھے یہ بھی یاد کر لیں یہ توحفہ لے جائیں تحجد پورا سال پڑھنے کا آپ نے رمایاں آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تو ہرلی تحجد کا خلاف لکھ دے گا دو رقم نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے لہذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو عدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ فطر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے ورنہ حضور میں خود کیا کیا وطر کے بعد دو نفل پڑھے لیکن دو نفل پڑھنے سے آپ کی اوور نماز جو ہے وطر ہی رہی گیارہ میں دو جمع کریں تو تیرہ پندرہ تو نہیں ہوگا چودہ تو نہیں ہوگے نہ سولہ ہوئے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وطر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے وطر کے بعد دو دو رکعت کر کے پڑھو یعنی وطر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی یہ اس حدیث کا ہے جو اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں میں نے آج کلیئر کر دیا اس معاملے میں جو ہمارے اسحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا بدت ہے کوئی بھی نہیں کہتا ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منش رکھنے والے لوگ کہ گیارہ رکت سنت ہے تراوی کر کے قیام السی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں بے شک وطر کے بعد بھی پڑھتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے بتر کے بعد جتنے پڑھیں گے دو دو کر کے وہ نماز وطر ہی رہے گی وہ آڈ ہی رہے گی ایون نہیں بنے گی جب ہی رہے گی تار نہیں ہوگی لہذا بیس رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے میں دو نمبری نہیں کروں گا المصنف ابنبی شہبہ میں اور سن الکبرا بہیکی میں کہ کئی تابعین بیس رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے لیکن اپنے اپنے جماعت کے ساتھ نہیں اور بعد سے چالیس رکت اکتالیس رکت بھی ثابت ہے وطر ملا کے تو اگر کوئی بیس پڑے اکتالیس پڑے تیئیس پڑے جتنے مرضی پڑے لیکن تراوی کر کے قیام العل سنت وہ گیارہ رکت ہی ہوں گے اور اس میں الحمدللہ اللہ امام, شا... امام سر مزیر رحمت اللہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو چھ نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی بیس رکت پہ اجماع ہے جھوٹے لوگ بیسرے گد میں اجماع کیسے ہے سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی وہ اجماعی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو اجماع ہو ہی نہیں سکتا تو امام ترمزی نے 806 نمبر انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں قیام اللہ کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں اس میں کوئی قید نہیں جتنی مرضی رکھتے پڑھو اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا کال صحیح صنعت کے ساتھ مختصر قیام المام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو چورانوے ہجری جو پہلے تین سو سال کے محدثین میں سے ہیں انہوں نے قیام الل پہ ایک کتاب لکھی ہے اس میں دو سو بہتر نمبر دو سو بہتر احادیث اور اثار جمع کیے ہیں اس میں صحیح صنعت سے امام شافی کا کال لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو رکھتے بے شرط مختصر ہو لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام الل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکھتے پڑھنے کے اور اس امام شافی کے کال کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل افدل طول قنوت افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو سجدہ لمبا نہیں جس میں قیام لمبا ہو کیوں یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ شہر رمضان الذی رمبان فی القرآن رات راوی میں قرآن قیام العل میں قرآن دن کو قرآن قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ لہذا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو اب رہا یہ مسئلہ اب انشاءاللہ مزید دس منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا ان شاء اکثر پوچھ رہے ہیں جی ہرمین شریفین میں بیس تراوی کیوں ہوتی ہے اگلے دن ایک جو بم کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی ہرمین شریفین میں بیس رکت تراوی ہوتی ہے کیا لیل رمضان میں تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی سعودی عرب میں ہونا ہرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ گیارہ رکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ ہی کہتے ہیں ہرمین شریفین میں بیس رکت ہوتی ہے وہاں بے شک چالیس ہوں ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے یہ تو تھا اصولی جواب اب دوسرا جواب ہے الزامی علم الکلام سے جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں کیا ہرمش ریفین میں خالی بیس رکت تراوی ہو رہی ہے اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو ہرمائش ریفین میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفول دین کیا جاتا ہے پوری دنیا کے انفی نہیں کرتے تو اس پہ بھی اجماع تصبر کریں ہرمائش ریفین میں آمین اونچی وار سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری اس پہ بھی رجما ہو گیا یہاں بھی انفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی ہرمین شریفین کے اندر اکامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازام کے جواب اذام کے کلمات دو دفعہ اور اکامت کے ایک دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد کامت اس صلاح کے تو پھر اکیری اکامت میں بھی جمع ہو گیا ہرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں کوئی اجتماعی دعا ہوتی تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں اس میں ہو گیا تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپا کوڑا کوڑا تھو تھو ایک اصول رکھے ہم الحمدہ کتاب و سنت اجبا کے ماننے والے ہیں چاہے ہرمائشریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو ہرمائش ریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے یا ہمارے انفی بھائی اور بعض علیہ حدیث بھائی بھی دو طرف پھیلتے ہیں یہ صحیح سنت سے ثابت ہے صحیح سنت سے نہیں ثابت ہے اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نقی سے ثابت ہے وہ ان كا كول ہے وہ يہ كہتے ابرى ميم نكيد رحمت اللہ عليلہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کر کے اتہ پڑھ کے سلام پھیرنا اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے آدھی روایت لے لیتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں علماء یہود کا کردار ہے آفت منباد الکتاب و تخفرون باد کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں ان سے پوچھے سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو ہرمیش ریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو ہرمائش جی بہن کا مسئلہ نہیں ہے اب پوائنٹ نمبر تھری اس کے اندر آخری وہ جی حملی ہیں وہ ہمارے حملی بھائی ہیں تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے جی حملی ہوں پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو حملی نہیں ہے بھائی وہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے کیونکہ میں الحمدللہ تین دفعہ حاضر ہوا ہوں وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا اسی کلر میں ہوتا ہے تھوڑا موٹا اور پاکستان کے ایک ایل اے عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفیظہ اللہ ان کا لکھا ہوا ہے وہ لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں سورت النسا کی آیت نمبر ففٹی ف ان تناز تم فیشن فرد اللہ و رسول ان کن تمنا عطی اللہ وتی سے آج شروع ہوتی ہے اطاط کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی فعن تنازع تم فیش عین فرد ہوئی اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤں صلی اللہ اس میں میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی مسئلہ تقلیب اور پہلے تین سو سال کے مسلمان اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریب پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ پچیس منٹ کی گفتگو ایک طرف کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں ہم متبع سنت ہیں قل ان کم تم تو اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے جو حاجیوں کو مک دیتے ہیں اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کے و سنت میں موجود نہیں بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف اس تیسری اطاط کو واجب قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تکلیف یا اطاط کرنا یہ حرام ہے خود اپنے اوپر حرام کا فتوا لگا رہے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ متبع سنت ہے الحمدللہ تو یہ بھائی ایک تاریخی مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں انیس کے اندر جب ارب ریولیوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پر وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منج والے علماء کی حکومت آ گئی ہرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال گیارہ نقد سنت کے مطابق شروع کروائے لیکن ظاہر ہے کہ سات آٹھ سو سال تک وہاں پر صوفیوں کی حکومت رہی تھی حنفیوں کی سلطنت عثمانیہ کی جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دو گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے تو پہلے سال انہوں نے گیارہ رکعت پڑھائی لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے چار مسلے ڈالے ہوئے تھے حنفی شافی مالکی ہمبلی آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے ہرمین شریفین کی تعمیر کی اس میں بھی وہ مسلے موجود ہیں انیس میں توڑے ہیں انہوں نے اٹھا پہلے ہی لیے تھے حنفی مسئلہ جو مسلح یہ مطلب خانہ کعبہ شیخ پاکستان کی طرح سے دیکھے ایسے یہاں پر حنفی تھا یہاں پر شافی یہاں پر جو ہے وہ مالکی اور یہاں پر حملی ہم، یہ چار مسلح تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے بد تختم اب مقام ابراہیم مسلح تو جیسے ہی حکم آئی حکومت آئی علماء عرب کے بعد انہوں نے کہا چاروں مسلح اٹھاؤ ان کے اور مقام ابراہیم پہ امام کہعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق اب چار مسلح اٹھائے گیارہ رکعت ہوئی تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے بیس رکعت انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویئیں شروع کروا دیں مزید آگے تو پھر علماء عرب نے حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلے اٹھائے تھے پھر انہوں نے مسلے ڈال دیے ادھر اپنی تراوی لادا تھے تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں دو امام مقرر کر دیتے ہیں کیونکہ دس رکعت اور سات بھی سنت ہیں تو ایک امام دس رکت پڑھا کے چلا جائے دوسرا امام آ کر دس پڑھائے تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں اور جو لوگ جن کو لاد امامت کا شوق ہے مسلے سنبھالنے کا ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے یہ انہوں نے حکمت عملی ایڈاپٹ کی یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً اسی نبے سال سے دو امام ہیں دس پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے پھر دوسرا آ کر دس پڑھاتا ہے اور اس طریقے سے وہ انہوں نے یہ شروع کیا ابھی مصر نبی میں کچھ سالوں سے انہوں نے اب شروع کیا ایک امام آٹھ پڑھا کے چلا جاتا ہے دوسرا پھر آٹھ پڑھا کے اور تیسرا پھر چار پڑھاتا ہے پھر وہ اپنے لاد نفیل پورے کر لیتا ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سوائے ہرمین شریفین کے مکے اور مدینے کے وہ بھی دو مسجدوں میں مسجد الحرام اور مسجد نبی کے پورے سعودی عرب میں آٹھ تل لائل اور تین الر ادا کیے جاتے ہیں گیارہ رکعت ایون خانہ کعبہ میں بابل عمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے اس میں بھی 11 رقد ہوتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں 11 رقد ہوتی ہے مکہ یونیورسٹی میں 11 رقط ہوتی ہے مکہ اور مدینہ میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں 11 رقت ہوتی ہیں صرف وہ انہوں نے ان کو ہنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لاد امامت نہ شروع کروا دیں انہوں نے یہ کام شروع کیا میرا کوئی ایک عام ہنفی کے ساتھ محبت ہے نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں بس طویل کی غلطی لگی ہے ان کا جو ہے وہ اسلح ان کی کرنی چاہیے پیار اور محبت کے ساتھ کوئی فتوا نہیں ان پر لگاتا لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ادروائز یہ شروع نہیں کرنا تھا اسی لیے پورے سعودی عرب میں گیارہ رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں اگر بیس ہو تو پھر سارے بیس پڑھا رہے ہوں تو یہ اس کی حکمت تھی خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین اللہ سے مکے میں, میں نے اسے پوچھا جی کیا مل کتنی رکت ہے رمضان اور غیر رمضان میں جی, گیارہ تو میں نے کہا یہ رمائشری فن میں ان کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ادر وائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کہتے تھے اس مسجد میں میں گیارہ لگت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ